سورہ شور کا مرکزی مضمون ہے اقامت القیم الدین اولا کا فی دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو جاؤ شریعت میں احکام میں تفصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے دین میں دین تو بنیاد ہے دین تو ہے در حقیقت اللہ کو متع مطلق مان کر اس کے اطاعت میں اپنی پوری زندگی دے دینا اس میں تفرقہ ہوگا تو اللہ دینا فرقو دینہ والی بات ہو جائے گی پھر تو یہ شرک ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو یہاں جو فرمایا نقیم الدین ولافر رقوفی اور اس کے بعد جو ہے جو اوساف بیان ہوئے ہیں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے ان میں میں پانچ آیات بیان کر رہا ہوں ویسے وہ آٹھ آیات ہیں اور اس میں مثبت پہلو وہ ہے جو پہلی تین آیات میں آیا ہے یہاں وہ پہلو جو میں بیان کر رہا ہوں پانچ آیات میں وہ ہے کہ بدلہ لینا پڑے تو بدلہ بھی لیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی یہ درویشی ہے اور ہمیشہ ہی یہ آپ کو ہی لازم ہے بلکہ ایک مرحلہ آتا ہے قیامت دین کی جدوجہد میں جبکہ بدلہ لینا ضروری ہو جاتا ہے اب سنیے وہ آیات والذین اذا سا بحم الب ہم اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے وہ انتقام لیتے ہیں. بدلہ لیتے ہیں. یہ مقام مداح میں بات ہو رہی ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے والذین اذا اعزا آسا محم الب یتن و جزا و وہی بات جو سورہ نحل میں آئی فائن آب تم آ کے منہ میں اتنی ہی برائی ہو اتنی ہی تکلیف ہو اتنا ہی گذن پہنچایا جائے تو یہاں بھی فرمایا جزا و سید ان <مِثْلُحَا> برائی کا بدی کا بدلا برائی اور بدی ہے اس جیسی ہی فمن فا عَلَى فواج ہاں جو معاف کر دے اصلاح کے لیے کوشہ رہے اصلاح ذات البین بھی ہو سکتا ہے اور اصلاح معاشرہ بھی مراد ہو سکتی ہے اگر اصلاح کے مقصد سے اگر معاف کیا جائے فواج عَلَى وال اللہ تو اس کا حضر اللہ کے ذمہ ہے انہب الظالمین یقین ان اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر نوٹ کر لیجیے سورت تو ابھی یہ مکی صورت ہے لہذا جہاں انتقام کی بات آ رہی ہے وہاں بھی صبر کی تلقین ساتھ ساتھ شامل ہے اس لیے کہ ابھی مرحلہ دعوت کا ہے ابھی وہ اقامت کے لئے پیش کر بھی شروع نہیں ہوئی لیکن اس سے بھی اہم تر آیات آگے ہیں وَلَمَنِ من بَعْدَ ظُلْمِهِ اور یقیناً وہ شخص کہ جو بدلہ اور انتقام لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو فلا کمال انصبیل تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا پچھلی رشست میں بھکشو کا سا انداز وہ تو ہر حال میں وہ بھکشو ہر وقت بھکس ہے وہ تو پوری زندگی بھکشو ہے اس کی زندگی میں اگلا مرحلہ آتا ہی نہیں یہاں تو یہ ہے کہ بادشر درویسی درساد و دبادم زن چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن یہ مرحلہ بھی تو آنا ہے جب پکے ہو جاؤ پختہ ہو جاؤ اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو یہ دے مارنے میں مرحلہ جب آئے گا تو یہاں فرمایا والا من ان کاثرآباد ظلم جو کوئی انتقام لیتا ہے اس کے بعد کے اس پر ظلم ہوا فولا کا ماء الحم ان تو اس کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی کہ کیوں تم نے بدلہ لیا کیوں تم نے معاف نہیں کر دیا جو بھی بدلہ لیتا ہے اس کو کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی اس پر کوئی الزام نہیں ہے ان نمز سبیل والی الناس وبول بغیر الحق ملامت کے مستحق تو وہ ہیں الزام کے مستحق تو وہ ہیں جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں لوگوں پر استحصال کرتے ہیں ان کا ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں اللہم عذاب نلیم اس دنیا میں بھی ان سے انتقام لیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی لیکن پھر دیکھیے یہ ہے وہ قرآن مجید کا اعجاز اس طرح دونوں چیزوں کو بار بار ملا کر لائے ہیں والا من سوبارا و غفارا انضان ہاں جو صبر کرے اور معاف کر دے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ برابر برابر تکرار اور اردے کے ساتھ تو یہ میں نے اس لیے واضح کرنا ضروری سمجھا کہ یہ جو درس رابع ہے ہمارا یہ دو اعتبارات سے جو اقتصابی مقام انسان کا ہے اس کی بلند ترین منزل مقام ابدیت مرتبہ ولایت حصہ اول مقام دعوت و عظیمت حصہ ثانی لیکن وہاں بھی ایک بلند تر درجہ ہے اور وہ استفائیت اور اجتباعیت کا درجہ ہے اس پر تفصیلی بحث ہوگی سورہ حج کے آخری رقو کے درس میں جو ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے آخر میں آئے گا اور ایک ادھر بھی درجہ ہے دعوت سے بلند تر درجہ ہے اقامت کا اور اقامت کے تقاضے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں اصل میں یہی وہ بات ہے جسے ایکسپلائڈ کیا ہے مغربی مفکرین نے حضور پر الزام لگانے کے لیے ٹام بی کا ایک جملہ ہے جس پر پوری کتاب لکھ دی ڈاکٹر مڈبمری واٹ نے ٹائن بی کا جملہ یہ تھا محمد فیلڈ ایز اے ای پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے ای اسٹیٹس مین اللہ نقل کفر کفر نباشے محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے لیکن ایک مدبر اور سیاست دان کی حیثیت سے کامیاب ہوئے اس لیے کہ وہ در حقیقت کنٹراسٹ شو کر رہا ہے مکے میں جو محمد نظر آ رہے ہیں وہ دائی ہیں وہ مبلغ ہے ان کا نقشہ وہی ہے جو حضرت مسیح کا نقشہ تھا حضرت مسیح کے تین سال یہاں حضور کے تیرہ سال نقشہ تو ایک ہی ہے جبکہ مدینہ میں جو محمد نظر آ رہے ہیں وہ تو حاکم ہیں سپہ سالار ہیں وہ اسٹیٹس مین ہیں وہ مدبر ہیں وہ قاضی ہے یہاں تو دوسری شانیں ہیں جو ظاہر ہو رہی کل یوم ہوا فی شان جیسے اللہ کا معاملہ ہے ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے تو بہرحال اسی کا ہے انسانوں میں بھی حالات اور کیفیات بدلتے ہیں کچھ لوگوں نے اسے تضاد سے تعبیر کر دیا ہے چنانچہ اسی تضاد کو اور کنٹراسٹ کو پورے طور پر نمایاں کرنے کے لئے مڑگمری واٹ نے سیرت النبی پر کتابیں لکھی دو علیحدہ علیحدہ ایک کا عنوان ہے محمد اٹ مکہ دوسرے کے نام ہے محمد اٹ مدینہ یہی ظاہر کرنے کے لئے کہ مکے والا محمد کچھ اور ہے اور مدینہ والا محمد کچھ اور ہے نوز باللہ من بن در حقیقت کل لوگوں کے سامنے اقامت دین کا تصور نہیں دعوت کا تصور ہے اس کے تقاضے معلوم ہیں اس لیے کہ وہ تو تمام انبیاء کی زندگیوں میں نظر آ رہا ہے یہ اقامت کے جو آخری مراحل ہیں یہ صرف سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتے ہیں یہ آپ کا امتیازی مقام ہے چنانچہ میری جو ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے در حقیقت اس کا بنیادی مضمون یہی ہے شروع یہی سے ہوتی ہے کہ نبوت اور رسالت کا ایک مقصد ہے بنیادی ایک ہے تکمیلی بنیادی مقصد ہے دعوت انظار تبلیغ تبشیر اور تکمیلی یہ ہے اقامت دین اظہار و دین الحق علی دین کل دین کو غالب کرنا دین کے نظام کو برپا کر دینا اس کے جو تخمیوی مراحل ہیں وہ صرف سیرت المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں اس لیے لوگ پہچان نہیں پائے خیر دوسرے نہ پہچانے تو کوئی شکوہ نہیں دوسروں کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ بدنیتی کے ساتھ انہیں تو حملہ کرنے کے لئے بھی کوئی بہانہ چاہیے افسوس اور غم جو ہے اور مرثیہ اور ماتم جو ہے وہ اس کا اپنوں نے نہیں پہچانا اپنے سیرت نگار بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ صرف پہلے مرحلے سے واقف ہے دوسرے مرحلے کی وہ واقعات تو ظاہر باتیں کیا کریں گے کہاں لے جائیں گے غزوہ بدر اور غزوہ ہنین تک بیان تو کریں گے لیکن یہ کہ اس آخری مرحلے کا جو اصل فلسفہ ہے اور اس کے جو امتیازی جو کیفیات ہیں ان کو شروپ کے ساتھ کسی نے بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے منہج انقلاب نبی میں اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ایک تو یہ بات تھی جو میں نوٹ کرنا چاہتا تھا اور اب ہمارے اس چوتھے سبق کے ضمن میں اس کا زمینہ سمجھ لیجئے یہ جو میں نے آپ کو چارٹ کی شکل میں ہدیہ پیش کیا ہے اس کو سامنے رکھیے یہ چار اسباق کے مضامین کا ایک تجزیہ ہے جوامع القلم من القرآن الحکیم اصل میں جوام القلم ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں حضور میں فرمایا اوتی تو جوامع القلم مجھے اللہ تعالی نے بڑے جام کلمات عطا کیے ہیں ایسی باتیں مختصر الفاظ لیکن نہایت جامع بات اس کے اندر حقائق اور معارف اور ہدایت اور علم کا ایک سمندر ہے کہ جو کوزے میں بند ہو گیا ہے تو قرآن مجید میں سے جواب الحق کلم جو ہے وہ یہ چار ہے جو ہم نے اپنے اس منتخب نصاب کے حصہ ول میں شامل کیے اگرچہ جیسا کہ میں نے اور بھی ہے قرآن مجید میں اور ایک جو ہے خاص طور پر سورہ حج کا آخری رکو یہ ہمارے تقریباً وسط میں آئے گا اس منتخب نصاب کے تین حصے ختم ہو جائیں گے تین باقی ہوں گے کب درمیان میں تاکہ جو بحثیں بہت پھیل چکی ہوں گی مختلف گوشوں میں پھر وہ سمٹ کر ایک مرکز پر آ جائیں اس میں نوٹ کیجئے کہ نیچے میں نے لکھا ہے بیس لائن افقی کی یہ بیس ہے ہوریزونٹل بیس اس بیس میں ایمان اور نیچے دیکھیے ایرو کا نشان ہے ایمان اگر حقیقی ہے عمل سالے ہو کر رہے گا ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور عمل درست نہ ہو تو دو کوڑی کا نہیں وہ ایمان کیا اس کی حیثیت ہے کیا قدر و قیمت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان واقعی ہو حقیقی ہو یقین قلبی م کا م ہو عمل پر اس کے اثرات ہوں عمل سالے جب میں ہوگا دوسرا ایرو ہے تواصب الحق جیسے کہ درخت جب پک جاتا ہے تو اس میں پھل نورما ہوتا ہے آم کی گٹھلی سے درخت بنا تھا درخت میں ہوا ہے اب وہی آم لگ رہا ہے اور اس میں پھر وہی گٹھلی برامد ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ عمل سالے جب میں چور ہوگا تواسب بل حق کا پھل اس میں لگے گا اور تباسب بالحق اگر کل حق کی ہوگی پورے حق کو پیش کیا جائے صرف ان کے ان اجزاء پر اتفاق نہ کی جائے کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو بلکہ وہ بات بھی کہی جائے کہ جس کی کاٹ پڑتی ہو لوگوں کے اوپر ان کے مفادات پر زب پڑتی ہو وہ حق،, حق کا وہ پہلو بھی اگر بیان کیا جائے تو تصادم ہوگا ابتدا آئے آزمائش ہوگی تباسی بھی صبر کا مرحلہ آ کر رہے گا اور اس کے ضمن میں ایک بات رہ گئی تھی سورت العصر کے درس کے دوران اب میں نے اسے باضابطہ لکھ دیا ہے اور سورت العصر کا جو اب نیا ایڈیشن ہمارا نجات کی راہ کی کتابچے کا نیا ایڈیشن جو شائع ہو رہا اس میں وہ شامل ہے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے سورت العصر میں اس لفظ تواصل سے قیام خلافت کے وجوب پر ایک پوری فصل قائم کی اس لیے کہ تواصی باب تفاؤل ہے باب تفاول کے خواص میں مشارکت بھی ہے کہ مل جل کر ایک کام کرے اور مبالغہ بھی ہے کہ تواسی یہ وسیعت ہو بڑی شدت کے ساتھ اور باہم ایک دوسرے کو تو جب باہم کا لفظ آئے تو ایک اجتماعیت گویا کہ اس میں خود بخود پس منظر میں موجود ہے گویا کہ پہلے دو کام تو انفرادی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں ایمان اور عمل سالے لیکن اگلے دو کام تواسی تو یہ تو مشارکت باہمی سے ہوں گے مل جل کر ہوں گے اجتماعیت لازم ہے اور اسی سے انہوں نے لزوم نکالا ہے وجوب ثابت کیا ہے قیام خلافت کا اور قیام خلافت چونکہ اس کا دار و مدار ہے اطاعت امیر پر لہذا اطاعت امیر بھی لازم ہے یہ تمام نتائج جو ہے مولانا فراہی نے صورت العصر پر جو انہوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے اس میں تفصیل اس کی بیان کر دی اور میں نے افسوس کا اظہار کیا اپنی تازہ تحریر میں ان کے شاگرد رشید مولانا امینسن اسلحی افسوس ہے مجھے اس پر کہ انہوں نے تدبر قرآن میں جب سورہ اثر پر پہنچے ہیں میں نے گن لی ہے کل دو سو دس سطروں پر مشتمل ہے تدبر قرآن میں مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر صورت الاس اس دو سو دس میں سے پوری ایک سو چالیس سطر مولانا فراہی کی تفسیر سے مستعار ہیں اقتباسات کی شکل میں دو تہائی مولانا فراہی کی تفسیر ہے لیکن افسوس کے اس فصل کو گول کر گئے اصل میں یہ ہے در حقیقت کے انسان کے اندر ترقی معکوس جب شروع ہو جاتی ہے عمل آگے نہیں بڑھے گا فکر جو ہے اس کے اندر بھی اس میں لال آ جائے گا نہ ہو نو امید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے زوال علم و عرفاں انسان کے اندر لا یعلم من بعد علم انشیا اور یہ ہو سکتا ہے کہ ضعیفی کا نتیجہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد چونکہ وہ کوئی اجتماعی جد و جو جاری نہیں رکھ سکے لہذا یہ اس کا در حقیقت رد عمل ہے بہرحال بہت افسوسناک بات ہے یہاں اس بیس لائن سے آگے بڑھئے پہلا سبق لوازم نجات ایمان عمل سال تواسب الحق تواسب سبق دوسرا اب یہ اس کو اوپر دیکھیے عمودی طرف رو یہ جو ورٹیکل لائن ہے یہ ہے ترفوں کا بلندی کی طرف بیس لائن سے ایک درجہ بلند ہے یہ حقیقت بر و تقوی. نوٹ کیجئے ایمان کے ضمن میں وہاں ایمان اللہ پر یوم آقب پر فرشتوں پر امبیاء کرام پر آسمانی کتابوں پر عمل سالے کی تین بڑی بڑی شاخیں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق میں مال کا انفاق نمبر دو عبادات نماز اور زکوط کا التزام نمبر تین معاملات کے ضمن میں افائے عہد ولبوفون بے حد مزاحد تیسرا خانہ وہاں خالی ہے اگرچہ مقدر ہے یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں انڈرسٹڈ تو ہے لیکن سراہتن مذکور نہیں چوتھے میں صبر کے بھی تین ہی مراحل وہاں بیان ہو گئے صبر فقر و فاقہ پر تکلیف میں اور سب سے بڑھ کر جنگ کے وقت اب اور اوپر چلیے پھر وہ ایرو کا نشان دیکھیے یہ درس سوم جو ہے یہ مقام و مرتبہ عظیمت سورہ لقمان کا دوسرا رکو اس میں اللہ کے شکر کا التظام اور شرک سے اجتناب ایمانیات کے ضمن میں اور دوسرے اعمال کی جزا و سزا کا یقین اور نمبر تین اللہ کے چار اسماں جیسا کہ میں نے آج گنوائے غنی حمید لطیف اور خبیر یہ چیزیں ہیں جو ایمان کے ضمن میں آئی تیسرے سبق میں عمل میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک اتباع اور اطاعت اس کی جو خود اللہ کی جانب رخ کیے ہوئے ہوں اقامت آمت تکبر اور خود پسندی سے گریز ولاسا خدا کا لناس ولام سے فلر نے مرحا میں آنا روی اور خل یہ حلی متباع ہونا انسان کا میاں نہ روی وقصی مشرقہ مخدون بنساؤفی ان کر السوات السوۃ الحمیر تیسری چیز تباف بلحق میں امر بالمعف اور نہیں المکر جو کچھ بیتے اس پر صبر یا وہ نہیں آقم صلاح تبا امر بال معروف بلحا منکر وسبر علامہ اور یہ بلند ترین درجہ حز عظیم اور مرتبہ ولایت وہ یہ ہے سرح حامی میں سیدہ کی آیات تیس تیس اس میں ایمانیات کے ذمن میں کیا چیزیں آئیں اللہ کی ربوبیت پر دل کا مطمئن ہو جانا تھک جانا ان لذین کالو رب اللہ سمستقام فرشتوں پر ایمان فرشتوں کی قائد و السرت پر ایمان فرشتوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ثابت قدمی کے لیے سب بیت الزین اے فرشتوں جاؤ اہل ایمان کے دلوں کو اور قدموں کو جمع دو تیسری چیز آخرت اور خاص طور پر جنت کی نعمتوں کا ذکر ولکم فیحا ماتشتہی انفم ولکم فیحا ماتش چوتھی چیز چار صفات و اسما غفور رحیم سمیع اور عالین عمل کا معاملہ ایک تو آیا استقامت کے حوالے سے سم مستقام استقامت ظاہری میں بیان کر چکا ہوں اطاعت یہ ہے مرتبہ عباد ابدیت مقام ابدیت پھر عمل سال خود آیا لفظوں کا تو موجود ممن رحسن قولم ممن دا اللہ و عامرا سالح نمبر تین توازوں وہ اننی من المسلمین توازوں اور تفرقے سے اجتناب اور نمبر چار حلم حلم کس میں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تم پر کبھی شیطان حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا کبھی یہ خیال نہ کرنا یہ تکبر نہ ہو بلکہ سمجھو کہ ہر پر شیطان گھات میں ہوگا وہ تمہیں اکسائے گا تمہارے اندر اشتعال پیدا کرے گا لہذا حلم کی ضرورت ہے روکو اپنے آپ کو اور اللہ کی طرح طلب کرو اور یہاں تیسرا جو مضمون تھا تباسی بالحق اس کے زمن میں اہم اس طرح گئی دعوت اللہ۔ چوتھی بات جو ہے اس کے لیے عنوان میں رکھا ہے صبر کی میراج یعنی صبر ایک تو یہ ہے کہ جو آئے جھیل لیا جو نیچے لکھا ہوا ہے تیسرے درس کے ذمن میں جو کچھ بیتے اس پر و وسبر علا با سابق جو تکلیف آئے جو مصیبت آئے وہ صابرین فلبا سا نلباس اور یہاں آگے, آگے, آگے آ جو کچھ جو کچھ بیتے اس پر صبر اور یہاں یہ اس سے آگے بڑھو نہ صرف یہ کہ جو کچھ بیتے اسے جھیلو بلکہ اتفا بلتی یا حسن برائی کا بدلا بھلائی سے گالیوں کے بدلے تو آئے پتھروں کے جواب میں پھول یہ میراج ہے صبر کی یہ ہے در حقیقت ایک صفحے میں ان چار اسباب کے مضامین کا تجزیہ ان کے مابین جو ربط تھے بہت سے حضرات جو ہے صرف اس ایک جملے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سورت العصر جو ہے یہ لبازم نجات کا کم سے کم سطح پر بیان ہے در حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بیس لائن ہے یہ چار عنوانات ہیں چار کھاتے کھول دیے گئے ہر شے میں بلندی ہوگی ہر شے میں ترفو ہوگا ایمان میں بلندی ایمان میں طرف ہو عمل سالے میں بلندی اس میں طرف ہو اسی طرح دعوت میں دعوت و عظیمت میں ترقی اسی طریقے سے صبر کے بلند سے بلند مراتے اور جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اس میں ترقی اگر توازن سے ہوگی اعتدال سے ہوگی تو یہ صحت کی علامت ہے کچھ تھوڑا بہت فرق و تفاوت یہ قابل برداشت ہے نہ صرف قابل برداشت ہے بلکہ کرینے قیاس بھی ہے اس لیے کہ اللہ نے تمام مزاج انسانوں کے ایک جیسے نہیں بنائے کوئی ایکسٹرو ورڈس ہیں کوئی انٹروورٹس ہیں کوئی ایم بی ورڈس ہیں مختلف مزاج ہیں لوگوں کے کچھ غور و فکر کا مادہ زیادہ رکھتے ہیں کچھ بھاگ دوڑ کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں یہ تو اللہ تعالی کی تخلیق میں اس کی صنعی میں منوٹنی نہیں ہے تنوع ہے اس اعتبار سے کچھ فرق کچھ لوگوں کو ایمان سے زیادہ شغف ہو اس کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہوں کچھ لوگ اپنی انفرادی تسکیے کے اندر زیادہ کوشاں ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ دعوت کا مرحلہ بالکل ہی بند ہو یہ خانہ ہی نہ کھلا ہو اقامت دین کی جد و کا سرے سے کہیں آزاد ہی نہ ہو یہ معاملہ جو ہے یہ پھر غیر متوازن بات ہو جائے گی اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ دعوت اور اقامت اس میں تو بڑھ چڑھتا آگے جا رہے ہو لیکن خود ایمان کی گہرائی اور گہرائی کی کوئی فکر ہی نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی اضافہ ہونا چاہیے کچھ اپنے عمل کے اندر ترقی کا کوئی خیال ہی نہ ہو تو اگر یہ عدم توادن بہت نمایاں ہو جائے بہت ہی اس میں فرق و تفاوت جو ہے بہت بڑھ جائے تو یہ پیتھالوجی ہے یہ بیماری ہے جس کی ایک مثال تو در حقیقت وہ حدیث جو میں بارہ بیان کر چکا ہوں صورت العصر والے کتاب سے میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو ایک شہر پر عذاب نازل کرنے کا آلّہ وجل جبرعیل علیہ, علیہ الصلاۃ وسلام انقلب مدینہ تزا و کزاب فلا فلا بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت کالا فا حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب یاربی آپ کا فلان سے پروردگار اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپک نے جتنی دیر بھی معاشیت میں بسر نہیں کی پھر بھی الٹ دو فرمایا ہاں الٹ دو اکل والے الٹو اس کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر اس لیے کہ اس کی بے حصی اور بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ میری وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا اسے کوئی ماں کی گالی دے تو پورے جسم کا خون جو ہے چہرے میں آ جاتا ہے کچھ کر نہ سکے تب بھی کانپے گا لرزے کا انسان غصے کے اندر لیکن یہ کہ میرے دین کے دھجیاں بھی گرتی رہی میری شریعت پامال ہوتی رہی میرے احکام جو ہیں ان کو توڑا جاتا رہا برسرے عام اور اس کی غیرت اور حمیت جاگی نہیں بیدار نہیں ایسا بے غیرت شخص وہ مستحق ہے کہ پہلے اس پر عذاب ہے اور اسی کے برعکس پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا اقامت دین اور جہاد اور مجاہدہ اور اللہ کی راہ میں قتال قتال فی سبیل اللہ اور اپنے ایمان اور عمل کی فکر نہ ہو یہ دوسری انتہا ہو جائے گی اس عدم توازن سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور توازن کے ساتھ یہ صورت العصر سے آگے بڑھ کر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم یہ وہ مقام جو اس چوتھے درس میں ہمارے سامنے آیا ہے اس تک رسائی حاصل کر لیں اور وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو الحظ العظیم اللہ تعالی ہمیں بھی اسی کی ایک تعبیر بنا دے عملی اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولکم ولصائر المسلمين والمسلمات